بے شک جو عیزہ دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لانت ہے دنا اور آخرت میں اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے